یعنی شاہ امام, امام, امام مالک امام یہ امام بکرے تو صحابہ کرام جہاں نے اختلاف نہ کرتے کتھی اختلاف ہوں دیکھو صحابہ کسی امام کا اختلاف نماز رکاطا پڑھیا جس مام آخیا ہو نے؟ چار نے کدی کا پڑھیا جی نہیں پڑھیا بابیاں کا پڑھا جی کہ بھابیا آخیا ہو چار فرد نے سویرے شیئر دا کدی پڑھا جی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 فضائل ہاں فرشتے افضل ہیں یا صحابہ افضل ہے ولی افضل ہے یہ ایسی باتیں ان کے متعلق میں, قرآن میں آئے نہ حدیث میں بتاؤ بچے جو ہے کہاں جائیں گے کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے یا دولت میں بتائیں کیا ہے اس کے متعلق کوئی قرآن و حدیث میں کتی فیصلہ نہیں آیا یہ مذہب بن جاتا ہے جنا میں جناب کرنا چاہتا ہوں جناب کے ارشاد مطابق حکم دون ایک, قطعی, ایک زنی میں جانا کہ کیا زنی حکام آدھی پیروی جائے گی یا کہ معافی ہوئے گی اور اگر اگر ایک ہے پروئی ایک عقائد کو امال کو جو عمل احکام ہیں ان کے اندر جو اختلاف اماموں کا آپس میں ہے وہ کوئی تو دخلی لے جائے گا اور جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے حق اس کے مخالف جتنے مذہب ہے سب دوست ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرما دیا فرمایا تیہتر ہوں گے میری امت کی ایک جنتی ہوگا باقی سب اللہ رہا مسئلہ ہے کہ تھی تو امت رو انتشار پایا فلان کدھر جائیے کہ کریے یہ دسو کہ ایک شخص کہتا ہے صدیقی اکبر کافر ہے ایک شخص کہتا ہے صدیق اکبر امت رسول کے سردار ہیں آپ کا دل, آپ... آپ کا دل کیا فیصلہ کرتا اگل ہے کون سچا ہے کون صرف کیا نے کفر کی تھا یا زنی اگر کسی نے صدیق اکبر کو کافر کہا فو کہا،, کہا،, کہا علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کئی علماء فرماتے ہیں وہ کافر دائر اسلام سے خارج ہے کئی کہتے ہیں صدیق اکبر کو کافر کہنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن جان بھی غلام تھی ترین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 سر سکولیا کوئی غیر سکولی حکومت کام بھی نہیں کرپڑا لگتا ہے چپاسی تو لے کے صدر تک میٹرک تو لے کے کتنے تک ڈگری شرط نے نہ تھان چلتا ہے کسی ان کو چلتا ہے کسی امام احمد رضا جیسے عالم کو سارا کفر دا فرنگی دا نظام جہاں چلتا ہے پیا وہ صرف سکولیاں دے دم قدم نال پہ چلتا ہے سا سوال وے کہ دین دی بھی منتا ہے بھابی آتا ہے چور دا پردہ خیرت یہ دا غیرات. اسلام دا پکا ہے مندنے اسلام خیرت کا مطلب سکولی کی دشمن ہے کہ سکولی صاحب تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے بدزن ہو گئے مطلب ہے کالج دا لڑکا اس تو بدن ہونا جہاں پردے دی گل کرے گا کیونکہ ٹرکی ہے یہ سانی ہے یہ زانی جہ چسکے لینا چاہتا ہے بن سمانے کڑیاں آدھے موت آ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں پہلے دن وہ کہڑی بیبی کت تعلیم حاصل کی فرض کرو پورے سکل پابندی لگا تی جائے مرد ٹیچر ہو پہلی بیبی کت سیکھ کے آئی ہے جنہیں بچی نو تعلیم دینی بچی نو تعلیم دن کا کی نظام وادہ کیا جائے یا پھر دنیوی تعلیم سکولیاں دے وچ رہو تسی کسے کافر نال نہیں گل کر رہے تسی رسول اللہ دے امت دی نال کر رہے ہو ساڈے کول سارا کچھ اے تسی مینوں اک دو پرچار کرن لگی پئے ہو پڑھنی میں تو سوال کراں گا دسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات کتوں بڑیاں سن او سکول دا ناں لبو اس گھر سدا ناں لبو اس دے گل ہاں جی ہاں بالکل میں کوئی کافر تھوڑا بیٹھا جیسے شہ نہیں میرے کو سمیا سارا سودا ہے کمال کرسلم نہیں وہ سکولی پریشان ہوئیے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 فی بجو سے کنہ تمہارے گھروں میں یعنی فرمایا فی مدارے سے کنہیں تمہارے مدرسوں میں اسلام کے اندر عورت ایک درس کا ہے جس کو گھر کہتے ہیں اور میرے نبی سکولیاں بوتھے چھتر ماریا ہے کافر نے کافر کی لکھا عورت ہے پڑو درا اتلا اتلا جملہ کی لکھا کھڑا لکھا بیانگ کی لکھیا کہ ماہرین تعلیم یہ کہہ رہے ہیں سکولوں کے ماہرین آپ تو ماہرین میں شمار نہیں ہیں ابھی تو پہلی پوڑی میں بیٹھے ہیں آپ، جن آخری سیڑیاں گریجویٹ یورپ سے تو لندن سے آپ لے کر آئے ہیں ڈگری وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ ماں سکولسر پی ایچ ڈی بلائی تو بہتر تعلیم تربیت بالکل اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. <تصفح> <تصفح> پڑھیا حضرت فاروق آزم مشرق رہے بت پوجتے رہے آپ نے پھر بت سے روکنا شروع کر دیا کا بالکل تعلیم پڑھ لیے اقبال شیر مار لگتا وا پہ آخ ہے اور آخیا میں, میں لکھ دو چرچ نو چرچ والے چوڑے اگریجا نظام تالیم جی نا کوئی تعلیم نہیں جی یہ میرے کو لاہور ایک جنا کار شام پھر میں بزرگانے تعلیم دے. دے ہے سڑک لب چلے ڈکیٹ نہیں ہوں نہ ڈکیٹ نہ جب بولدے ہو یار کوئی ابلا نہ مل جائے نہ چلا کتا نہ ڈکیٹ آ بس ہوں مینو یہ کیا تعلیم اوی ہے جی انسان بنا یا تعلیم ہوتی ہے جیڑی کتے انسان بنا دو تعلیم کا تعلیم اثر اور حاصل کیا ہوتا ہے میں جناب پڑھایا گو کڑے جناب کرا جی یہ تو استاد کا بنے یہ سکھایا جی حضرت جی نرسری کلاس تو لے کے یار سور بھی نہیں اوپر جنیاں بھی کلاسا ہوں پی ایچ ڈی تک تک ہوئی نصاب جی جناب علم بل دینا میرا خیال مناسب نہیں بہت <laughs> <جا دے؟ laughs> اچھے جی <laughs> इस, <laughs> इस آلی سلام کروں کمال ہو گئی <laughs> رزق حرام فلان ہرام فلان ہرامے کسی کا پیو کا کسور نکلا ہے سچی ہوں مینو دسو کہ فرد کرو تا پتر بھی لگ رہا ہے تھی تو پورا ہی ہلال کھوا رہے ہوتے جدو ہلال ہو رہے پولیس آئے گا تو پھر وہی کتا بلا شمار ہونا پھر خیر اقبال نے اس تعلیم نارایا جائے اچھا ایک منٹ ہو میرے کو جن بال پڑھتے نے سارے پیچھوں ماں پیو ہلال بالکل ہی اللہ تعلیم تعلیم کا کیا من صاحب ہے سکھانا ہے <laughs> <laughs> برطانیہ جماعت بھی رہتےستان میں رہتے جی تمی ملک ہے <laughs> نگے سر ہر تھانے دے دے سن سچی دسو ایڈے ملک ہے کہ شناختی کارڈ جو بننا تے ننگے سر کرنا پہنا تنا آکھو صرف سام کے نا اسلام ملک ہے نا تو سر نبی پاک سرکار کی اینی چھوٹی جی سنتی رکھا افسوس یار ظلم و ستم کہ تسا پتہ نہیں کی سمجھ کے پرچا سٹن ڈہ جی ملک اسلامی اچھا یہ دسو تا بابا جی اسلامی آیا قید آزم وہ تو کہنا میں لا مذہب غیر مذہبی جمہوری ملک بنا رہا ہوں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 پابند کے نہیں اقوام متحدہ روکن نہیں ہے رکن ہے اقوام متحدہ ہے جناب بنا میں سلام ہے کفر تو اے اسلام کفر تو ای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 چند ایک لوگا چند ایک لوگ نے پاکستان کمی چی ہاں معاملات رح گئے اے سب کچھ کس طرح ہونا اتنا ایک دفعہ بلڈوزر فی کے سارے پاکستان ایک نمی کو جیلونا رابد بنایا ہے نا بنا لیا ہے اپنی واری آئی کھڑی رینا کتاباں بھی لکھا ہے پیشگوئی بھی قرآن ودیش آیا جس وقت لوگ برائیاں رب فرمانی ہے <تصفح> مارن پیچھے پی جان اس سمجھو دنیا مہمان بیٹھے نہیں میرے ہاں جدو ٹور گئے رب کر دے جو مرضی اچھا اس چیز نہیں میرے مالک فیصلے دینے غائبہ کچھ جانا لیکن اینا خود اینا ہے جی یہ دنیا ہے وہ نہیں دسیا نکل کے سہارا سے جس نے رو می سلطنت کو لٹ دیا تھا سنا ہے یہ خود سے میں نے وہ شیر پر ہوشیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی پیارے مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب کم ہوگا تمہاری ہوگا. سونے پائے تہذیب اپنے ہاتھ آپ ہی کر پہنچی بچا لو اور بچن واسطے کر سو کی کریے جی کسی دفتر چانے جیتی سو یہ نہیں لوائی ہوں سمجھ لگی یہ صرف یہ رسا پالو بے جان شوگر تنخواہ نہ تباہ نہ بہان مکر فریب نے یہ اینج کر دیا گے اور میں سکول پڑھ حکومت حکومت آگے کر نہ مراد بدھ امل صحیح مان کرتے خوش پڑھتے خوش نی کرتے امل والے صرف میں والے جو بغیر پڑھتے جو چڑا چلی سوڑی تھان گولیاں چیک کرنا پچا چلی میڈم بالکل دعا کرنے دراغتے دیا Geht, فرض اللہ رسول اے دسو جی قوم دے مالک مالک <intent> <Swingesárias> کرزا دستے دادی دکھائے میم میں بندہ میں چیتی چکر یہ دسو بچے بنایا مالک <سؤال> ہے جاپسی کرنا تو اپنے رین دینا जारत जो कर अगला स्थान दिता है फिर ईडी भैन यकी करनी भी अगला मेहमान तजारत का मौका दे रहा आ जा हमला हो रहा है جن دگا بازیز نے دگا بازی تسا تاریف کے بہت سن ہوئی ترکیوں نے دتی ہے انسانیت کا خیر خا ہوئی انسانیت خیر خا دی اگلے بولیا تھانے میں سارا لے جائے کہ آپ بندے دی پوترگا بازی سکول سکول کی صرف کسی کتاب بخا دو سارا جہان جگریز نے اپنے لانت گئی ہے اپنی مرضی خرید کے لگایا کہ وہان سلب کر مگر آنا بہت اچھا جناب صحاب دعشات گرد فتنہ باز ہیں تباہی انہاں کیتی ہے جے میں بکاری انہاں بوغلہ نال کیتی سی ایویں پے جو ساڈے نال کرن گے خبردار اساں دے اساں دے బ్రిటిష్ لاج تبات بول دینا سبحان اللہ ایوے کسے تھات لکھیا کڑے نظر سی میں نہ پتہ نہیں لگتا اچھا او کتاب وچ ثقول دی کسی کتاب دے اندر ای وی ساڈنر بھی چینج بغا بازی کیتی ہے پہنچودہ نے کچھ بند کے آئے تھا کار کچھ گئے تھے لہٰذا نہ اشاہو نہ دے نہ اشاہو دے تھلے لگنے نہ اشاہو نہ قانون نہ نظام نہ اشاہو نہ دے ملازمت نہ قوام متحدہ دے کوئی شاید قبول اچھا جناب ہونٹیڑی گورمنٹ آؤ پاکستان ہے میں بیشترین کازی آئی ہیں کازی آئی ہیں کاز جما اسلامی جماعت ہمارے خلاف نہیں میرے کو لگا سا بھا دو تو سب بڑھانا ہے انگریز عظیم لوگ ہیں سائنسدانوں نے یہ دیا سائنسدانوں نے وہ دیا سائنسدان یہ انگریز ترقی یورپ میں آج ہم انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں بس انشاءاللہ واشنگٹن بنائیں گے یورپ بنائیں گے فلان کریں گے یہ سب بول دیں گے بڑھانے جانا نو باہر ہے نصاب بھی ہے جی پودی سونا جناب پیسے میں مطالعہ پاکستان بھی مسرج جی, جی, جی, جی, جی جناب احمد جناب نے مدرسہ دیو بند کرنا سر سید نے دیو بند مدرسہ بنایا سوری علی گڑھ مدرسہ بنایا پھر مولانا کاسم نان دوسرا بنا تا دیو بندی چل سی, ہاں جی یہ گل پہ نیریز بن گئے دوسرے نیری ماول بن گئے گل ادھر وہ لے شریر ادھے کافر ادے مسلمان چ نیچری طبقہ وہ ملا بنے وہ لانسی بنے جاگریز کا مدرسا نے دنیا دوترا کاشم نانوت نام لیا ہے اپنا دلی کالج کا شکل پہ ربانی کا <implementedroz> شار دوار بھیر جوت کا زیادہ میں چلا بہت ہے مگر سے جواب کا سانو یہ فائدہ ہوا کہ جنہوں نے پیٹ اٹھے نے بچا لیا یہ فائدہ ہو گیا یہ تھوڑا فائدہ جی لانتی بننا سی وہ پچھو جائے یہ پہلا اچھا تم نے یہ کیوں کہا کہ وہاں پر कि वहां تھی خال ستن اگریزی کیا تھی وہاں پر تو علی तो کے اندر سب سے پہلے اسلام یاد کا پیریڈ جو شامل کرنے والا تھا وہ تو انگریز تھا اور اس میں شامل جناب یہ نعرا لایا فارسی پڑھوچو خان نے جناب تیل نو بدن کرار نہیں دا می گل کہی ہے کہ اس ویل یہ سن سرس احمد خان نے لازمی مضمون یہ جناب یہ تو پڑھا تعجب ہے جو تعلیم پاس جاتے ہیں آپ نے سال میں تلیمے <تصال> پاس قوم کی تلیم والے پاس جی جناب ادو پاگل <تصال> سی تلیم تے کسی دور بھی بری نہیں ہوئی اگر اسلامی ہوئے کرتے دی دے خیر اسلام دے او دے لیکن گئے ہوں ہرت مل گئی کرم کر چڑی فس لگے سچی دسیا جی سکول بال سارے ایک بھی پیچھے نہیں ایسا جنہوں کا حرام حلال کم آڈے سما تو سارے ہرام کم تا کر کے جو شیتانی سکول بنا سارا فیار ہونا چلو چلو نہیں پنجاب دسو جد گئی سی اسلے کوئی برخا کپڑا ہے پراں جی یونیورسٹی دے یونیورسٹی پہنچ گئی یار گل ایک منٹ میں کتاب میں کتاباں کتاب میں رکھا جی تڈیا کتاباں چر قسم کی بغیرتی سابت نہ کردا میرا لک تھی نہیں تو مسلمان ہی تو بات پچھلی زندگی تو تسا تعلیم کیسل ہے جنوب پڑھنا حرام ہے جنوح حاصل کرنا اور جنوب حاصل کرنا حلال ہے جو اسلام کی جو اگریزا ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤੀ ਤਾਲੀਮ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤੀ ਤਾਲੀਮ। ਉਹਦੇ ਚ ਤਨਾਬ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਕੀ? ਇਹ ਨਾਜਗਾਨੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ سچی دسیا جی اجنگ کہ گل کیا سچی دسیا جیت لائی ہوئی ہے میری ذاتی نہیں کہ انہیں پیچھوں بغیر oh, نہیں لگاؤں گا جدو تعلیم کا اثر ہی کوئی نہیں چل رہا روپیہ لا فلا نہیں جدو بندہ اپنے ذاتی کردار چنگا چاہتے بندہ بنتا ہے تو چڑ دے ہر کسی اپنے آپ میرے حضرت بلی سی میں آپ شہید کرنے مخالف آئے دیکھا سرگی والے تر شریف اتر छत्र سواری تیڑھی gane ia ہزار بارہ ہوا بھائی بس ٹھیک ہے ٹھیک یہ موٹا جب یہ دسو بھائی آپ یا مدد تو علاوہ ہو منگتے رہنے آ یار فلانیا ہوئے فلانیہ میری فلانی شا لانی فلانی مدد کری یار پسیا پہ یار مہربانی یا تھان کٹا دے فلان کری نیچے لیا اتے ہی رولا مکا لیجیے بس یہ سو ادھر پوچھ آخیا ادھر پوچھ بابی جائے گا صرف مولا والی بابی نسا آخنا ساری دہاڑی پڑی گوری کاٹنے قرآن پڑھنا سوکھ ہے بابی لانتی ساری دہڑی منگتے آتے اللہ مہربانی وہ تو بابی جہاں لانجتی آتے نے کشمیری گائیوں کی چند آندے چند آنے آتے لگا مطلب نہیں کہ لو جڑے اصا زندہ نا حقیقت اثا مردہ ہے وہ زندہ انج دیں کہ مولا علی سرکار اس لیے وہ طاقت ہے جی سارے جگہتی خود کو پرا بھی ہو سکتا ہے جڑا اے ذہن رکھے کہ جڑا مولا علی کچھ نہیں دے کافر آ جڑا مولا علی ہوں کچھ دے سا ہے تارے اہمتی کافر امریکہ سعودیہ امداد اختیار ہے اتنے امداد ہو رہی ہے مانگ رہے ہیں سارا کچھ میرے نبی وسلم ایسے ہے کہ جس کی ساری زندگی ہے